بظاہر بڑی ہلکی سی بات نظر آ رہی ہوں لیکن میں چونکہ فلسفہ اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو رشتہ اس دواج ہے اس کا فلسفہ کیا ہے شوہر اگر پسند نہیں ہے بیوی کو اور بیوی اسے اپنی آنکھوں پر نہیں بٹھا سکتی اس کا وہ مقام جو ہونا چاہیے اس خاندان کے ادارے میں وہ اس کے دل میں نہیں ہے تو لازم ہے فساد پیدا ہوگا بات بات پر توتکار ہوگی جھگڑا ہوگا اس لیے کہ اس بیوی کے دل میں شوہر کی قدر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس گرہ کو کھول دیا جائے چنانچہ یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابئی جو رئیس المنافقین ہے اس کی ہمشیرہ اب ان کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ معذ اللہ کی وہ منافقہ تھی ان کے بارے میں جب کوئی بات نہیں ہے تو حوصلے دنی ہے جیسے عبداللہ ابن اوبئی کے جو بیٹے تھے عبد ابن عبداللہ ابن ابئی وہ تو بڑے پکے مومن صادق تھے وہ تو وہ ہے کہ جب عبداللہ ابن اوبئی نے وہ بات کہی ہے کہ اب اگر مدینے ہم پہنچ گئے تو عزت والے جو ان زلیوں کو نکال باہر کریں گے تو وہ جب واپس پہنچے مدینے تو تلوار کھینچ کر دنگی مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے باپ سے کہہ دیا کہ تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم یہ نہ مانو کہ عزت والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم عزت والے نہیں ہو بلکہ محمد اور ان کے ساتھ ہی عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی کہنا پڑا اسے فریاد بھی کی اس نے خود حضور کے پاس آ کر فریاد کی میرا بیٹا میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں اس کے وہ بھی وہ صادق ہیں تو ان کا معاملہ بھی یہ نہ سمجھ کہ عبداللہ ابن عبی کی بہن ہے تو کوئی معاملہ کوئی غلطی ہوگا ان کے بارے میں آتا کہ انہوں نے آ کر کہا حضور سے کہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس لیے کہ میں نے دیکھا ایک مجمے میں سب سے ٹھنگنا سب سے بدسورت یہی ہے تو میں تو اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں تو حضور نے فرمایا بھائی تم نے کیا کچھ دیا ہوا اسے تو وہ جو بھی تھے شوہر ان کا نام نہیں ہے اس روایت میں انہوں نے کہا میں نے اسے پورا باغ دیا ایک حدیقہ دیا ہے یعنی یہ بہت بڑی دولت تھی اس معاشرے کے اندر تو خاتون نے کہا میں وہ واپس کرتی ہوں کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں یہ میرا پیچھا چھوڑے تو میں یہاں بات جو بیان کر رہا ہوں اور حضور نے سیپریشن کرا کہ جی, ٹھیک ہے بھائی واپس لے لو اپنا جو بہر تم نے دیا اسی طرح کا معاملہ یہ حضرت حبیبہ بنتے صحد انصاری کا رضی اللہ تعالی عنہما ان کا سامنے آیا ہے کہ ان کے شوہر تھے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی یہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کو دعوی دائر کیا ان کی ناچاقی رہتی تھی کچھ تو حضرت عمر نے یہ کیا کہ تین دن کے لیے ان کو حضرت حبیبہ کو ایک ایسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جس میں گوبر وغیرہ یہ وہ چیزیں متعفن تھیں اور تین دن تک بند کرنے کے بعد وہاں سے نکالا پوچھا کہ کیسا تمہارا معاملہ رہا کہ اس سے زیادہ راحت کے دن میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں معلوم ہوا کہ شوہر کے ساتھ جو میں بسر کرتی ہوں تو وہ میرے لیے اس سے کہیں زیادہ مشکل کے دن ہوتے ہیں تو حضرت عمر نے سیپریشن کرا دی تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت خاندان کے ادارے کے استحکام کا راستہ ہے کہ اس میں جب وہ مطلوب کیفیت ہو تبھی اس کو باقی رکھا جائے اگر کسی وجہ سے اگر وہ مطلوبہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ساری پرسویشن اپنی جگہ پر ہے ترغیب اپنی جگہ پر ہے احتیاط کی تاکید کی گئی اپنی جگہ پر ہے اس کو ہم اخلاقی قانون کہیں گے اخلاقی ہدایات کہیں گے قانون کا لفظ نہیں اخلاقی ہدایات لیکن قانون یہی ہے کہ اگر نہیں بن رہی ہے موافقت نہیں ہے مفاہمت نہیں ہے ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے ایک دوسرے کی قدر نہیں ہے نگاہوں میں تو اس بندھن کو کھول دو اس کا کھول دینا زیادہ مناسب ہے اور زیادہ مفید ہے بنسبت اس کے کہ زبردست چیز کو باندھ کے رکھا جائے اس معاملے میں عیسائیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور غلطی کی بنیاد یہی ہے کہ اخلاقی تعلیم کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا اخلاقی تعلیم تو جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی ابغض الحلال طلاق تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو بڑا مشہور واز ہے پہاڑی کا واز سرمن آف دی ماؤنٹ جو میرے نزدیک میری نگاہ میں آج تک اس سے زیادہ مؤثر واز میرے علم میں نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ واز جو ہے چوٹی کے واز ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو کہ انجیل کے اندر موجود ہیں بہرحال وہ اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اور لیکن پہلے یہ کہا ہے انہوں نے کہ دیکھو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو لا لا اپنی جگہ رہے گا وہ تو شریعت موسوی ہے شریعت موسوی میں طلاق ہے جیسے کہ طلاق ہے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ خامخواہ طلاق دے دینا جس قدر بری شے ہے اس کی مذمت میں انہوں نے کچھ باتیں کہی کہ اگر کم اپنی بیوی بی کو طلاق دو گے تو گویا کہ اس سے زنا کراؤ گے تو مطلب یہ کہ اگر تم نے اس کو طلاق دے دی اور وہ بیچاری بے بےآسرا رہ گئی اور اس کی وجہ سے وہ کسی بد اخلاقی کے اندر مرتکب ہوئی بے راہ ہو گئی تو گویا کہ تم پر ذمہ داری ہوگی اس کی بدکاری کی یہ اخلاقی تعلیم تھی لیکن عیسائیوں نے اس کو قانون کا درجہ دے کر طلاق کا دروازہ بند کیا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کو معلوم ہوگا جنہوں نے بھی مغربی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے یا افسانے یا ڈرامے یا ان کے ناولس پڑھے ہیں ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جب تک کہ بیوی پر آپ زنا کی اور بدکاری کی تحمت لگا کر ثابت نہ کر سکے طلاق نہیں دے سکتے لہذا تحمت لگائیے اس پر ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ بدکاری کرے تاکہ اس کا ثبوت فراہم کر کے اور پھر کسی طرح جان چھڑائی جا سکے اور بہت سا ان کے ہاں تو یہ ایک فن بن گیا تھا کہ بیویوں سے جان چھڑانے کے لیے کیسے ان کو مارا جائے قتل کیا جائے اس لیے کہ یا تو قتل کر دیا جائے کسی ایسی صورت میں قتل کیا جائے کہ معلوموں کے نیچرل ڈیتھ ہے تب وہ پیچھا چھوڑے گی یا یہ کہ اس پر کوئی الزام لگایا جائے یہ صورتیں جو ہے گویا کہ اس معاشرے کو متاثر بنا دینے والی وجہ کیا ہے وہی جو قانون کا معاملہ ہے اور جو اخلاقی تعلیم ہے اس میں اگر امتیاز نہیں ہوگا تو یہ اس کے نتائج نکل کر رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور یہ بہت سے معاملات میں ہے جیسے قانونی تعلیم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے حلال ذریعے سے جو مال کمایا ہے وہ رکھیے نصاب سے زائد ہو گیا ہے تو زکات دیتے رہیے باقی آپ کے پاس مال جمع ہو جائے وہ آپ کی اولاد کو وراثت میں منتقل ہو جائے گا لیکن اخلاقی تعلیم یہ کہ اپنے پاس کچھ مال نہ رکھو بلکہ یا سلون کا مادہ انفتور قور لاف یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں کہہ دیجیے کہ جو بھی ضرورت سے ظاہر ہے خرچ کر دو اللہ کتاب میں دے دو کیوں اپنے پاس رکھتے ہو لیکن یہ اخلاقی تعلیم قانونی نہیں ہے قانونی تعلیم وہی ہے حلال ذریعے سے کماؤ سود نہ ہو کوئی اور جوا نہ ہو کوئی اور طرح کا معاملہ نہ ہو کوئی حرام چیز کی تجارت نہ ہو شراب کی تجارت نہ ہو شراب کی کشید نہ ہو، وغیرہ وغیرہ ان تمام بندشوں کے اندر رہتے ہوئے کمائی کرو محنت کرو بھاگ دوڑ کرو جو تم حاصل کرو گے وہ تمہارا ہے اور اس میں سے زکات لے لی جائے گی وہ تو جبرن بھی لی جائے گی باقی یہ کہ تمہارے اختیار میں چاہو تو ریٹین کرو چاہو اللہ کی راہ میں دو اللہ کے بینک میں جمع کرا دو وہاں جو نفع ملنا ہے وہ دنیا میں تو کسی اور صورت میں ملنے کا انکار ہی نہیں لیکن یہ جبر نہیں ہوگا اس میں قانون کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اخلاقی تعلیم اسی طرح طلاق کے معاملے میں اخلاقی تعلیم حضور کی بھی وہی ہے جو حضرت مسیح کی تھی یہ اصل میں انجیل کی بہت سی تعلیمات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے دلوں میں سویزن پیدا ہو گیا ہے وہ سویزن اس وجہ سے ہے اس حقیقت کو نہ سمجھنا کہ وہ اخلاقی تعلیم ہے وہ قانون نہیں ہے قانون کے بارے میں تو ایک بات کہہ دی ایسی حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ قانون وہی شریعت موسوی کا تم پر لاگو رہے گا اور دیکھ لو یہ اس کا ایک شوشا بھی نہیں ٹلے گا اپنی جگہ سے یہ قانون تم پر عائد ہے البتہ اس کے مختلف پہلوؤں سے اس کے اندر جو اخلاق کی تعلیم اضافی ہے اس کو بیان کیا ہے اگر ہمارے سامنے شریعت کے اندر بھی یہ دو چیزیں سامنے نہ رہیں تو مغالطے ہو جائیں گے اور مغالتا نیکنیتی سے بھی ہو جائے گا حضرت ابوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالتا لاحق ہو گیا کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ جو کنز والی آیت ہے سورہ توبہ میں انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ سونے اور چاندی کی کوئی مقدار ایک رکتی بھی اپنے پاس رکھنا حرام ہے یہ ایک انتہائی رائے تھی لیکن یہ کہ اس میں وہی مغالتا ہے کہ ایک اخلاقی تعلیم ورسس قانونی جو احکام ہے اگر ان دونوں کے فرق اور تفاوت کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو بہت سے مغالطے ہو جائیں گے بہرحال تیسری چیز یہ تھی جس کے بارے میں میں نے از کیا ہے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تیسری چیز تھی یہ در حقیقت خاندان کے استحکام کے لیے دوسرا قدم پہلا قدم مرد کی قوامیت ہے دوسرا قدم یہ منسی ہے طلاق کا بھی راستہ کھلا رکھو تاکہ گھریلو زندگی میں جو کیفیات مطلوب ہیں وہ پروان چڑھیں زبردستی کا بندن نے سے وہ مفاصل پیدا نہ ہو دو چیزیں اور ہیں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں ایک مثبت چیز ہے ایک منفی چیز ہے مثبت چیز جو ہے خاندان کے ادارے کے ضمن میں اور یہ دونوں چیزیں آئیں گی ہمارے اب اگلے درس میں جو چوتھا درس ہے اس تیسرے حصے کا یا تیرہواں درس جو آئے گا اب ہمارے اس منتخب نصاب کا جو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے روکوں پر مشتبل ان میں خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ایک حکم ہے والدین کا ادب اس لیے کہ خاندان کے ادارے میں ایک ڈائمنشن یہ ہے ایک مرد ایک عورت سے خاندان کی بنیاد پڑی اب یہ کہ یہ جب ان کے ہاں اولاد ہو گئی تو سیکنڈ ڈائمینشن ہیز بین ایڈیڈ اب یہ والدین ہیں اولاد اس کی جو ہے یہ ایک دوسرا ربط جو ہے قائم ہو گیا اب جب تعدد ہو جائے گا اولاد میں تو تیسری ڈائمینشن ہے اب بھائی بہن ان کے درمیان رشتہ اخوت ہے تو رشتہ اس دیوار یہ ایک ڈائمینشن ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسپیس جو ہے تھری ہے لمبائی چوڑائی اونچائی یا گہرائی تین ڈائمنشنس ہے تو رشتہ اس دباج پہلا قدم والدین اور اولاد یہ دوسری ڈائمنشن پھر بھائیوں بہنوں کے درمیان رشتہ یا قوت یہ تیسری ڈائمنشن یہ تینوں مستحکم ہوں گے تو خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا ایک اس کو اس وقت نوٹ کر لیجئے تفصیل سے گفتگو جو ہوگی وہ اگلے درس میں ہوگی اسی طرح ایک منفی معاملہ ہے وہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ زنا کا سد باب کرنا یہ بھی خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے اس لیے کہ ساری توجہ جو ہے مرد کی جو بھی اس کی جنسی جذبہ ہے اس کا وہ منتصر نہ ہو ادھر ادھر نہ پھیلے بلکہ پوری توجہ اپنے گھر پر مرتکز رہے ذنا کے راستے بند کر دو اسی لیے سطر اور حجاب چنانچہ میرا ارادہ ہے جیسے میں نے اس بار تباسر تحریم کے درس کے ساتھ یہ تمہیدن یہ مباحث جو ہے ان کا اضافہ کیا ہے اسی طرح اگلے درس کے ساتھ سطر اور حجاب کے احکام کو بھی میں بطور تتیمہ اور زمینہ جو ہے اس منتخب نصاب کے درس میں شامل کروں گا لیکن اس وقت یہ نوٹ کرایا کہ یہ چار ہے در حقیقت وہ اقدامات جس سے کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کیا گیا نمبر ایک مرد کی قوابیت اس کی حکومت نمبر دو طلاق کا راستہ بھی کھلا رکھا جائے نمبر تین والدین کا ادب احترام ان کے ساتھ اس نے سلوک اور نمبر چار زنا کے راستے بند کر دیے جائیں دو مثبت دو منفی اب آئیے آخری بات جو تمہیبی بات ہے اس سے اسے تھوڑا وقت رہ گیا ہے اسے مکمل کر لیں اور وہ یہ ہے کہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم یہ مصف میں ساتھ ساتھ آئی ہیں چونکہ قرآن مجید کے تعارف کے ضمن میں میں نے جو چند عبور ابتدا میں بیان کیے تھے اور اپنا جو دوبارہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن شروع کیا تھا اس سے پہلے بڑی تفصیل سے مباحث جو ہے سامنے آ چکے ہیں ان میں ایک چیز وہ ہے جو اس مقام پر اس منتخب نصاب کے درس میں بھی سامنے لے آئی جانی چاہیے قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں چنانچہ یہاں ایک بڑا نمایاں جو ہے وہ معاملہ موجود ہے کہ سورہ طلاق سورہ تحریم یہ دونوں بالکل ایک جوڑے کی حیثیت سے آئی اور یہ جوڑا اتنا مکمل جوڑا ہے ویسے تو اور بھی جوڑے ہیں معوزتین کولاؤز و مرب الفلق کو لاؤز و مربل جوڑا ہے اس لیے ایک نام دیا ہے معوزتین اسی طریقے سے سورہ مزمل سورہ مدصر یا یوہل مزمل یا یوہل مدثر <الْمُدَّسِّق> آغاز بالکل ایک ہے دو باتیں آ رہی ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا قیام اور دوسری میں دن میں جو تبلیغ کرنی ہے آپ کو اور تخمیر رب کی جو جد و ہے ایک رات کی سعی اور جوہد ہے اور ایک دن کی سعی اور جوہد ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھیے ظاہری طور پر سورہ طلاق بھی بارہ آیات پر مشتمل سورہ تحریم بھی بارہ آیات پر مشتمل سورہ طلاق کے بھی دو رکو سورہ تحریم کے بھی دو رکو سورہ طلاق کی بھی پہلے رقو میں سات آئے دوسری میں پانچ سورہ تحریر میں بھی پہلے رقو میں سات آئے دوسری میں پانچ اور پھر دونوں کا آغاز یا نبی یا یو نبی النساء تلقاف اقلے عدت یابی ہو لما تو ہر اللہ تب تغی مرضات آزوا دے یہ تو ظاہری ہے کہ جو ان کے درمیان مناسبت ہے مشابہت ہے قد و قامت بھی ایک ہے تعداد آیات بھی ایک ہے دوسرے اور پہلے رکوع کے مابین نسبت دونوں کے اندر ایک ہے دونوں کا آغاز جو ہے حضور سے ایک یعنی واحد کے سیزے میں براہ راست خطاب کرتے ہوئے ہو رہا ہے جیسے یا یوہل مزمل یا یوہل مدثر دونوں کا مفہوم بھی ایک ہے یا یوہل نبی یا یوہل لیکن اس میں جو مانوی ربط ہے وہ سمجھ یہ اصل میں کہ جوڑوں کے مابین مانوی ربط کی اصل اہمیت ہوتی ہے وہ مانوی ربط کیا ہے آئلی زندگی میں جو توازن اور اعتدال اور توافق اور مفاہمت ہونی چاہیے وہ تو مطلوب ہے لیکن اگر ادم توازن ہو جائے یا عدم مفاہمت ہو جائے یا میں مواسطت ہو جائے یا یہ کہ یہ توازن اس صورت میں بدل جائے کہ توافق انتہائی ہو گیا ایک حد اعتدال سے بڑھ گیا مفاہمت اتنی ہو گئی کہ شریعت کے اقام ٹوٹنے لگے یہ دو انتہائیں ہوگی آئلی زندگی میں اگر شوہر اور بیوی کے درمیان عدم موافقت ہے مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہے مفاہمت نہیں ہے اور اس کی انتہا کیا ہوگی طلاق طلاق کے ضمن میں ہدایات وہ طلاق کیسے دی جائے اس کے آداب کیا ہے اس کے کیا قوانین ہیں اس کے لیے کیا کیا جو ہدایات ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے یہ سورج طلاق میں آ گیا. دوسری انتہا کیا ہے یہ اتنی گہری محبت ہو گئی ہے اتنی دلجوئی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس اور لحاظ ہو رہا ہے کہ شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں یہ وہ بات ہوگی جو سورت تغابن میں آ چکی ہے کہ یا یو الذین عام انو ان نمین ازواج اکم و اولاد اس اعتبار سے تو گویا کہ ایک عداوت ہے پوٹینشل دشمنی ہے اس لیے کہ جہاں محبت ہے وہ محبت گویا کہ کسی وقت چیلنج کر سکتی ہے اللہ کے احکام کو اولاد کی محبت بیجو کی محبت اگر یہ محبت حد اعتدال سے تجاوز کرے اور وہ اس حد تک چلا جائے کہ شریعت کے اندر رکھنے پڑنے لگ جائیں اب اس میں بھی نوٹ کر لیجئے ایک انتہا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان حرام کو حلال کر لے اس کا کوئی امکان نبی کے لیے نہیں ہے لیکن یہ تو ہوا جیسا کہ اب ہم جب تفصیل سے پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ کو تو بات سامنے آ جائے گی کہ ایک حلال چیز کو حضور نے اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا تو وہاں کسی حرام کو حلال کرنے کا سوال نہیں لیکن حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا چاہے اس کو حرام نہ قرار دیا گیا ہو فکری اعتبار سے لیکن قسم کھا بیٹھنا کہ یہ چیز میں اب استعمال نہیں کروں گا تو یہ کس لیے ہوئی تب تغیر مردات آزواج ایک اپنی بیویوں کی جوئی کے لیے اس پر پکڑ کر لی گئی گرفت ہو گئی کہ اے نبی ایسا نہ کیجیے تو معلوم ہوا کہ ان دونوں میں مانوی مناسبت کیا ہے کہ ایک انتہا یہ ہے کہ عدم موافقت اس حق کو پہنچ جائے کہ تلاش تک نہ جائے اس میں بھی ایسا نہیں ہے سیپریشن جو ہیں اگرچہ اصول یہی ہے کہ سپوریشن در آلویز پینفل کچھ نہ کچھ تلخی تو ہوگی باہر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی خوشگوار ماحول کے اندر بات ہو جائے علیحدگی ہو رہی ہے لیکن اس کے کچھ آداب ہیں ان کو ملحول رکھنا چاہیے یہ پھر ایک بڑا طویل مضمون ہے طلاق کے بارے میں طلاق حسن طلاق احسن طلاق بدا اس کی مختلف قسمیں ہیں جو بہترین انداز بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بیوی کو فرض کیجئے آپ نے طے کر ہی لیا ہے اب ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے مجھے اسے آزاد کرنا ہے تو حالت طہر میں ایک طلاق دی جائے اور طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے اس حالت توہر میں پھر مقاربت اگر ہو گئی تو گویا کہ رجوع ہو گیا لیکن یہ کہ اس طہر کی حالت میں حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جائے گی یہ طلاق بدوت ہے بہت سخت اس پر گرست کی گئی ہے اس لیے کہ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ گویا کے تعلق جو ہے دونوں شوقہ وہ ویسے ہی ہوتا تو اس کیسیت میں طلاق دی جائے گی تو بہت ہی ناپسندیدہ معاملہ ہے توہر کی حالت میں طلاق دی جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نما سے یہ غلطی ہو گئی تھی اپنی اہلیہ کو انہوں نے طلاق جو ہے حیض کی کیفیت میں دے دی تو شریر اس پر جو ہے حضرت عمر نے تو اسی وجہ سے کہا تھا جب لوگوں نے کہا تھا ان سے کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیجئے اپنی جگہ آئندہ خلافت کے لیے تو ان کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ میں اس کو نامزد کر دوں اسے تو طلاق دی نہیں آتی حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بہت اونچا مقام ہے حدیث کے علم کے اعتبار سے اور حدیث کی جو سنہری زنجیر کہلاتی ہے سلسلہ تو ضہب وہ در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہے حدیث کے اندر ذخیرہ احادیث میں اس کا بڑا اونچا مقام لیکن یہ کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس کو طلاق دری بھی صحیح نہیں آتی تو حالت توہر میں ایک طلاق دی جائے پھر عدت گزر گئی تو سیپریشن ہو گئی یہ بہترین طلاق ہے اس معنی میں عدت کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے عدت کے بعد بھی پھر یہ کہ رجوع کی شکل موجود ہے لیکن یہ کہ بہرحال اگر دو طلاقیں دے دی گئی ہے تب بھی یہ اسی حسن ہی کے درجے میں رہے گی تیسری طلاق بھی دینے کی نوبت آ گئی تو پسندیدہ تو یہ نہیں ہے اور اس کے اوپر طرح طرح سے مختلف انداز میں حضور نے نکیر کی ہے کہ تم نے تمہارے لیے ایک راستہ کھلا رہتا اب اگر تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اب راستہ کھلا نہیں بند ہو گیا تو جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرض سے نہ ہو اور پھر وہ بھی کسی ان یعنی ڈیو کورس اور نارمل کسی معاملات کے اندر پھر طلاق کی شکل ہو جائے یا وہ شوہر فوت ہو جائے وہ بیوہ ہو جائے تو اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے تمہارے آپس میں نکاح ہونے کی اس لیے تم نے ایک راستہ خام کو اپنے لیے بند کر لیا پسندیدہ نہیں اور یہ طلاق بدعت ہے کہ تین طلاقیں بلک وقت ایک محفل میں دی اور چھٹکارا ہوا اور غصے میں اور غیض و غضب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں تو اس پر سزا دیتے تھے حضور نے کچھ نرمی رکھی ہے اپنے زمانے میں اس لیے کہ رافت اور رحمت آپ کے مزاج میں تھی اس شخص سے پوچھ لیتے تھے تم نے یہ تلاق جو دی ہیں دس دے دی بیس دے دی سو دے دی یا تین دے دی یہ تمہاری نیت ایک کی تھی یا واقعی تین کی تھی اگر وہ کہتا تھا حضور میری نیت تو ایک کی تھی یہ تو میں غلطی سے کہہ بیٹھا تو حضور اس کو تسلیم کر لیتے تھے لیکن جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ معاملہ لوگوں نے جو ہے اس کو ذریعہ بنا لیا اپنی بیویوں پر روک گانٹھنے کا جب چاہا طلاقیں دی اور اس کے بعد کہہ دیا کہ صاحب ہم نے تو ایک ہی دی تھی پھر رجوع کر لیا تو حضرت عمر نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو تین طلاقیں دے گا وہ تین ہی شمار ہوں گی اور پھر علیحدگی ہو جائے گی مستقل طلاق مغل شمار ہوں گی لیکن اس کے ساتھ بیلنس کیا حضرت عمر نے کہ اس شخص کو صدا دیتے تھے اسے پٹواتے تھے کہ تم نے غلط حرکت کی ہے تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے بہرحال یہ جو آداب ہیں طلاق کے پھر یہ کہ جو دوران عدت اس کا نان نفقہ جو ہے شوہر کے ذمے ہے اس کا سکنا بھی ہے اسے گھر سے نکالنا نہیں ہے گھر ہی میں رہے تاکہ ہو سکتا ہے طبیعت میں پھر آبادگی ہو جائے رجوع ہو جائے یہ سارے آداب ہیں یہ سورہ طلاق میں زیر بحث آئے اور جو دوسرا رخ ہے کہ دل جوئی اور آپس کی محبت اور ایک دوسرے کے جذبات کا پاس اس درجے غیر معتدل ہو جائے حد اعتدال سے بڑھ جائے کہ پھر یہ حدود اللہ کے اندر کوئی تبدیلی ہونے لگے جس میں سے ایک شکل جو بدترین ہوگی ہم تو وہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے حرام کی ہوئی کسی شے کو آدمی حلال کر لے بیویوں کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں یا ان کی دل جوئی میں یا ان کو بہتر سے بہتر کھلانے کے لیے پلانے کے لیے ان کی جو بھی خواہشات ہوں یا جو بھی ان کی تمنایں اور آرزوئیں ہوں فرمائشیں ہوں ان کو پورا کرنے کے لیے لیکن اس کا کوئی امکان نہیں تھا نبی کے لیے لیکن یہ بات چھوٹی سی ہو گئی کہ ایک حلال چیز کے بارے میں حضور نے قسم کھا لی اس پر گرفت ہو گئی کہ یہ نہیں بلکہ یہ کہ اس دوسری کیفیت اور پہلی کیفیت کہ بین بین ایک متوازن اور معتدل کیفیت جو ہے گھریلو زندگی کے اندر مطلوب ہے تو یہ گویا کہ چوتھی اور آخری بات تھی اس سورہ مبارکہ کے تمہیدی مدامین کے ضمن میں کہ سورہ طلاق کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے مضمون کا اور یہ جوڑا جو ہے نہایت حسین جوڑا ہے دو صورتوں کا ان کے مابین ظاہری کیا مناسبتیں اور مشابہتیں ہیں اور اصل مانوی مشابہت اور مناسبت کے جس سے انہوں نے ایک جوڑے کی شکل اختیار کی ہے وہ کیا ہے بارک اللہ لی و لکم فل قرآن نازیم و نفانی ویا کم بل آیات الحکیم